توقفلوا عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئة عامالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يذلله فلا هالينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون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 يصلح لكم عوالكم ونغفر لكم ذنوبكم ومن يبع الله ورسوله فقد صاغ فوزا عظيما أما بعد فإن خير العديد اجتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وَكُلَّ مُهُدَثَةٍ مِنْعَةٍ وَكُلَّ مِرْعَةٍ من ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظُلَالَةٍ فِي النار فعوذ بالله السميع الشديد من الشيطان الجديد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوه إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو إلهما ربرم ہوما رب رب ارْحَمْهُمَا كَمَا نی صَغِيرًا بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اور تمام حاضرین مسجد یہ سور بنی اس کی بڑی مشہور اور معروف عائد دلاوت کی ہے میں نے جو آج خطبے کا موضوع ہے جس موضوع کا خلاصہ اور لب و یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ تعالی نے اپنے بڑوں اپنے بزرگوں اور اپنے بوڑھوں کا اعزاز اکرام اور احترام اللہ نے فرق کرا دیا ہے کوئی مسلمان اس حکم سے بری نہیں ہو سکتا ہر آدمی اپنے بڑوں کا اپنے بزرگوں کا اپنے اکادر کا اور اپنے گاؤں گاؤں اور اپنے برادری اپنے محلے کے بوڑھوں کا احترام ان کا احزاد ان, ان کا احترام اللہ تعالیٰ نے فرق کراخیر دیا ہے ہمیں حدیث یاد آئی امام بنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن نصب صنع حضرت البر مالک رضی اللہ تعالیٰوں سے نقل کیا کہ ایک دن نبی علیہ سلاط اسلام کی خدمت ہم سارے لوگ بیسے ہوئے تھے ایک بوڑھا انسان آیا ملس نبی علیہ سلاط اسلام کی ہے صحابہ شناخت ادمینان کے ساتھ بیٹھے ہما تنگوش آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں کسی نے کوئی خاص توجہ نہ کی کیونکہ ہر ایک کی توجہ نبی علہ سلاستان کی طرف تھی وہ بوڑھا آیا اور جگہ دیکھا کہیں اس کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو کھڑا رہ گیا نبی علیہ صلاف اسلام نے دیکھ دیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی کے آگے پیچھے ہو کر کے جب لوگوں نے اہل مجلس میں صحابہ نے اس بوڑھے کو بیٹھانے میں تاخیر کر دیا اور آپ نے دیکھا کہ لوگ تاخیر کر رہے ہیں اس کے لیے جگہ نہیں بنا رہے ہیں اور ایک امت کا بوہا امت کا یہ بوڑھا کھڑا ہے آپ نے فوری طور پر فرمایا اے رو وقت ذرا سب سے پہلے اپنے آپ کو ادھر ادھر کرو اور اس بوڑھے کو بیٹھاؤ اور آتمشاس میں یاد رکھو لڑی زمینہ من یار ہم سبیرنا ورم یو اکیل کبیرنا وہ میری گمت اور ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو اپنے گڑوں کی عزت نہ کرے احترام نہ کرے ورنہ غور کر ہم اور جو ہمارے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور محبت نہ کرے معمولی سے بات تھی مجلس میں سارے لوگ بیٹھے ہیں ایک بوڑھا آیا اس کو بیٹھانے میں لوگوں نے تاخیر کر دکھو دی اتنا بھی برداشت نہیں کیا فرمایا اور اس کو بیٹھا لئی سمنا ملکم یارن سبھی را ولم کبھی را کما سال آ رہے پراسان بلکہ بعض یہ الفاظ منکور ہیں ان کو بھی یاد رکھیں آخری ساتھ میں لئی سمنا ملم یار ولم یو اکر کبیرنا ولم یاری کا ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو اپنے بڑوں کا کرام اور احترام نہ کرے اپنے چھوٹوں پر شفقت اور محبت نہ کرے ونہ بھی آئی فرق عاد اور ہمارے امت کے ارما کا مقام و مرتبہ نہ جانے پہچانے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے اعزاز اور احترام اور ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے کی توفیق ہی فرمائے اور ہمارے اطلاع نے اس قدر اس کا اہتمام کیا اللہ اکبر امام زہبی رحمت اللہ اپنی مشہور کتاب سیر و عالمی نوبلا کھنڈر اور امام خطی ابدازی رحمت اللہ اپنی کتاب الجام وطان نے حضرت امام رحمت اللہ نے اور امام یہ حجاط نبی آیا یہ دو محدت راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں بغداد کا مقام ہے پتا کرا کہ ہیں اس لیے دونوں محدثوں نے سوچا کہ چلو ہم مل کر کے آئیں عیادت کر کے آئیں ایک مسلمان کی عیادت کرنا پھر اللہ تعالیٰ جہاں بہت بڑے ثواب سوابر ہے کہتے ہیں دونوں ساتھ جا رہے تھے دونوں محدث ہیں ایک آئے ہیں دوسرا بائیں ہیں اور دونوں گفتگو کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں ایک حدیث سناتا ہے دوسرا حدیث پڑھتا سنتا, سنتا ہے ایک رادی کے بارے میں پوچھتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے دونوں करते علمی گفتگو کرتے रहे हैं جا رہے ہیں لیکن جب पर کے دروازے پر پہنچے پیمام رحمت اللہ پیچھے ہٹ گئے اور دوسرے محدس کو آگے کھڑا کر دیا اس نے کہا کیا ماں لاپر تجارے ماں کرمان امام کا رہا ہے آج جیسا عالم آج جیسا محجد ہمارا استاد مقام رکھتا ہے آخر آپ پیچھے پہنچ رہے ہیں آپ کو آگے ہونا چاہیے انہوں نے کہا لا سب ہم نہیں دروازہ کھلے گا ہم بعد میں داخل ہوں گے اور آپ پہلے داخل ہو جائیں کہنے لگے نہ ہم کا آگے نہیں بڑھ سکتے کام آپ کو آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ انت ات برو منا ہم سے سال بھر کے بڑے ہیں اللہ اکبر صرف سال بھر کا بڑا آدمی ہے تو دوسرا محافظ کو کہتا ہے ہم آگے چلیں گے اور آگے جائیں گے پہلے داخل ہوگے کس کے حکرام سے پھر آئیں اسی لیے کہیں ہیں انداز کمرو سنگھ نی آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں میں چیخے ہٹ جاتا ہوں آپ داخل ہو جائیں تاکہ احترام اور احترام باقی رہ جائے لیکن امبا اوثر جو غیروں کی عزت کرتا ہے ہر کی خدمت درد ہو مخبو مشد ہر کی خدرہ دید ہوں مہرو جو غیرو کی عزت کرتا ہے گہروں کا احترام کرتا ہے اور گریروں کی خدمت کرتا ہے وہ بھی ساری دنیا اس کی خدمت کرتی اس کا احترام کرتی ہے اور جو کمروں غرور میں آ کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے وہ ہر ایک خدمت سے محروم کر دیا جاتا ہے ایک ابے رحمت اللہ نے کہا آپ پہلے جاتے ہو کیوں سنگن آ ہم سے بڑے ہیں فوری طور پر دوسرا مسجد ان کے تیس پر اپنا ہاتھ رکھا اور ان کو آگے بھٹے اور خودی سے ہو گیا لا لا یاد رکھو اللہ کی کام ہم پہلے داخل نہیں ہوگئے آپ بڑھے کا بالکل بڑا تم نے کہا برو من کا سنت ابن علم اصل یہ آپ کا فل ہو جا کیوں علم میں عمر میں میں بڑا ہوں لیکن علم میں اللہ نے آپ کو ہم سے بڑا بنایا ہے میرے بھائی ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کا اکمام ایک دوسرے کا اعزاز اور ایک دوسرے کے حقوق کو باقی رکھنا چاہیے بوڑھوں میں اور بڑوں میں سر سے دادا آپ کے احرام اور آپ کے احترام آپ کے احترام آپ کے توثیر و تعظیم کے مستحق آپ کے بوڑھے ماں باپ اور والدین ہوا کرتے ہیں آج بڑے غریب و غریب زندگی گزار رہے ہیں آج ماں باپ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اولاد اتنے ہی ان کو زیادہ نشمی سمجھتی ہے بلکہ بعض وہ صحیح ایسے بدوبست ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رہنا بھی پسند نہیں کرتے ان کو بوڑھوں کا جو گھر بنا دیا واپس لے کر کے آ جایا کرتے ہیں یہ بھائی ماں باپ چاہے جوان ہو جان ہو طاقتور ہوں صحت مند ہو ہر حال میں ماں باپ کی خدمت ضروری ہے لیکن خاص طور سے جب بوڑھے ہو جائیں بڑھاپے میں آ جائیں اس وقت انسان کا بڑا ستیہ انسان کی بڑی ستیہ سات بارش اور یہ مرحلہ ہوا کرتا ہے کیوں نمبر ایک ماں باپ بیچارے ریٹائر ہو چکے ہیں آمدنی بند ہو گئی ہے تنخواہ بند ہو گئی ہے گھر میں بیٹھے ہیں بیٹوں کے رحم و کرم پر وہ زندگی گزار رہے ہیں اب بیٹا ہی کپڑا کا کر کے دے تو بال چارہ پہن سکتا ہے بیٹا ہی علاج معا کرے تو بالچاری کا علاج ہوتا ہے اب اس موقع پر اللہ تعالی نے ماں باپ کو ویسے ہی اولاد کا مجبور بنایا جس طرح سے انسان بیٹا جب پیدا ہوا تھا تو وہ ماں باپ کا بہتان <تصالح> ہے یہ پہلی وجہ تھے بڑھاپے کا خاص خیال رکھنا چاہیے پہلی چیز کے حیدال رکھیں کیوں انسان بڑھاپے میں اپنی اولاد کے ہے وہ کرم پر زندگی گزارتا ہے بڑھے ماں باپ اور ویسے ہی جیسے اولاد میں پیدا ہونے کے بعد چند سالوں تک اپنے ماں باپ کے وہ کرم پر زندہ تھا وہ نمبر دو بوڑھے ہو جانے کے بعد عمر درار ہو جانے کے بعد انسان کی آگ وہ کام نہیں کرتی جو پہلے کام کرتی ہے بچارا حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں امی کمبئی محرط اللہ اور سب تم میں سے پیکنے آئے ہیں جو بڑی شکشت کی زندگی پر اللہ تعالیٰ بوڑھے ہونے کے بعد لوٹا دیتا ہے چڑک یہاں ہوتا ہے باتیں کرتے رہتے ہیں سبر سچا کی, کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اب ایسے موقعے پر ایک انسان جو اپنے بوڑھے ماں،, ماں باپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اب ماں باپ کے اندر اعتماد کسی بھی ہوگی ضد ہوگی طرح طرح سے اعتراضات ہوں گے ہر کسی کی باتیں بنا وجہ بھی کرتے رہیں گے ان تمام چیزوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ خاص طور سے ماں جب بڑھا پے پہنچ جائیں تو اس کو سلح نے حکم دیا وہ کرا کر لاتا بدھو ادا وہ بلواری <دَحَسَانًا> ارے اللہ تعالیٰ نے جو آپ طرف ہے اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ ترب ادا ایا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا وہ بلواری دئی دَئِ دَئِ <دَحَسَانًا> اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور رحان کرنا ہایمن کی مراہٹ ہوما اور کلا اگر ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تم زندہ ہو تمہاری زندگی میں ماں باپ دونوں بڑھاپے پر پہنچ جائے یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور دوسرا زندہ نہ ہو اس موقع پر سہ تعالی نے خاص طور سے اولاد کو ہدایت دیا اما کی اہر ہما اوقی راہما فراہم نمبر دو ور ہوما نمبر تین وقل نما قرن کریمہ نمبر چار وہ رحما جگہ دلر رہنا نمبر پانچ وہی سزیرہ یہ پانچ تعلیمات پانچ شمارا اللہ رب العرخوں سے ما باپ کے بڑھانتے میں اگر وہ جائیں تو اولاد کو ہدایت کیا پانچ تعلیمات کی بھاپے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارا خروف اور تمہاری زندگی ان کے ساتھ ان پانچ ہدایات کے روشنی میں گزرنا چاہیے ان کی پابندی تمہارے لیے ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان پانچوں ہدایات و تعلیمات عمل کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے پہلی چیز میرے بھائی اللہ رکھنا سما دار ورا تک اللہ ان کو اس نا کرنا اس کس کو کہتے ہیں اللہ حسر بات میں کہتے ہیں کسی کے شان میں کسی کے دل دکھانے میں اور کسی کے ادب کے خلاف اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اس سے تھوڑی تحجیل اور تجویز اور ادب کے ادب اور احترام کے خلاف کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی اس لیے اس کہتے ہیں مشال تو اللہ حسر آپ کی معنی کوئی بات کہا آپ کے بار میں کچھ کہا تو بہت مشکل ہے ایسا تو نام کی ہے پتا نہیں کیا سوچ کر کی؟ بولے کے بوڑھے باپ نے پتہ نہیں کے ترنگا اپنی ایک تجویز اپنی, اپنی, اپنی پیشکش رکھی اپنی ضرورت رکھی اور آپ نے نبی ساتھ لیا اور داہرے کر دیا کہ آپ نے جو کہا وہ مجھے پسند نہیں میں نہیں کر سکتا اسی کو کہا جاتا ہے اس اللہ اکبر اسی لیے بعض لوگوں نے کہا ہمارے اور آپ کے یہاں اس کا بڑا है دنیا ہے آپ کی ماں نہیں बात بات نہیں کوئی بات نہیں اور یہی کوئی بات اللہ یہی کر دینا ماں بالک سے ایسا چھپنا ادا کر دینا جس سے ماں باپ اندازہ رہے میری بات کو اس نے ناپسند کیا ہے اس سے زیادہ ہے تحقیق اور اس سے زیادہ سوچی گیت ماں باپ کے سامنے کوئی دوسری گستا ہی نہیں ہو سکتی ایک تو اس نہ کہو نمبر دو اللہ نے بنا تک ہر ہوما خبردار ماں باپ کو کبھی کھڑکیاں نہیں دینا کبھی ڈاک کر کے کبھی سوچ ان کے سامنے بات نہیں کرنا ان کے کسی غلطی پر ان کی کسی کوی پر ان کے کسی مطالبے پر مرا تن ہوا خبردار کبھی کھڑکیاں نہیں دے گا ڈاک کر کے ہوند آواز سے ان سے بات نہ کرنا نمبر تین اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں وہ کل رہا کولن ہمیشہ بات کرنا ان سے بھی گفتگو کرنا ان سے جب کسی چیز کا مطالبہ کرنا یا ان سے کوئی بات کی آگاہ جا ہو جائے تو اللہ فرماتے وق الما قول کریما قول کے معنی آتے ہیں بات تم گفتگو وہ کرنا جو کور کریب ہو یعنی جس میں عزت تمہاری ماں باپ کی ٹپک رہی ہو ایسا جمرہ ایسا تار ایسی بات ماں باپ کے سامنے کرنا کہ جس سے پتا چلے کہ واقعی تمہارے حساب سے ماں باپ کا احسان ماں باپ کا احزاز اور ماں باپ کا احترام ہو رہا ہے نمبر پانچ نمبر چار اللہ تعالیٰ ساتھ بتاتے ہیں وقف رہما جرا حس میرا رہما وقف رہما دل کے مارے آگے تباہ ہو ان کے ساری اور اپنے ماں کے سامنے ہمیشہ تباہ ہو ان کے ساری کا سلوک کرنا امام بخاری رکھانا اللہ ہے اگر اب ان کو پرچنا کر کر کے ایک مت ہو اگر جنڈا ہو ساڑھے راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے سامنے سے ایک محمد انسان اور ایک جوان یہ دونوں ایسے سامنے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کرتے ہوئے آ رہے ہیں سامنا ہوا اکثر آپ اور ابا ہو رہی ابو ہو رہا میں کہا وعلیکم السلام یہ تمہارا کون لگتا ہے نوجوان کہتے یہ میرے باپ یہ میرے والد ہیں کاف سوچ سرف سوچ یہ تمہارے والد تھے تو تمہارے تبادل ان کے ساتھ رکھنا تھا ان کے ساتھ برابر چلنے کے بجائے والد کے پیچھے پیچھے تم جادو اور احترام کے ساتھ چلنا تھا اس نام نے یہ بھی نہیں سب آیا کہ انسان چلے وہ آگے آگے چلے اور اپنے باپ کو پیچھے سے کھتیج سالے بلکہ راستہ چلنے میں نہیں جس نام ہدایت دی ہے کہ باپ آگے ہو اور اولاد پیچھے ہو ایک تبادو ان کی نمبر دو میرا ہو رہا تبادو ان کے, تبادو ان کے, کے ساتھ صرف سوادوں میں ہو ایسی توادو ان کے ساری ہو جس میں ماں باپ کی شفقت اور محبت بھی شامل ہو صرف کا بھی نہیں ہو تباد ایسی ہو جس میں ماں کی شفقت باپ کی محبت معلوم کیا پڑے کہ آپ اپنے ماں باپ پر بڑے مہربان ہیں اللہ حسن نمبر پانچ اس لیے میں نے کہ وقول وسطر ہم ہوما کما हमेशा दुआ करते रहना किए हमारे हक हमारे इन बूढ़े माँ की अल्लाह वैसे ही निगरानी करना वैसे ही देखभाल करना अल्लाह इनकी वैसे ही हिफाजत करना जिसे बचपने में इन्होंने हमारी हिफाजत हमारे ऊपर मेहरबानी किया है بہت ساری روایات ہیں امام اللہ کی جہاں اور نقل کیا ہے نئے رحتراسان کھانے کا واقعہ تباہ تو رہے ہیں تب کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر بیٹھا ہے کھانے کا واقعہ تباہ رہا ہے کھانے کا ہے دنیا کی سب سے مقدس نبی اور ये पूरी औरत को और अपनी पूरी मां को कंधे पर तय पाए सभाव कर रहा है, है जब उसकी निगाह پہنچی تو نے اپنی ماں تو دن پر بیٹھا ہی نہیں اور بوڑھی ماں تو دندے پر بیٹھا کر کے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو میں یار جب آپ بتائیں ہر تو حق کہا کیا میں نے خدمت کر کے ایسی خدمت کر کے کہ ہم نے پیدل نہیں چلنے لیا ہم نے سواری پر نہیں بیٹھایا ہم نے اپنی ماں کو کچھ پر بیٹھا کر کے حق رہوںن کریما وہ ہوا تما ربی سگیرہ لیکن سوچ آج بڑے ہی وہ غریب دور میں زندگی گزارے ہیں اللہ حقافت ہمارے ماں باپ کی خدمت میں ہے تو ضرور جنگت میں جائے گا انسان نے ہزاروں نے کیا ہو لاکھوں نے کیا کی آتی ہو لیکن اگر ماں باپ کہیں دکھا ہے تو ساری عبادتیں پر بار جنگت اس کے نصیب میں نہیں ہے میرے بھائی اپنے ماں باپ کو ہر طور سے بڑھا میں تو مل جائے ان کو غنی سمجھو کہیں ایسا نہ ہو اپنی جنگت کو کہیں لے جاتے بھی کہیںنے کی شکایت ہو جائے اور کسی بیماری میں نہ اس کا اتنا کر دے تو گھر کی بہتر آدمی وہ کیا کہیں گی اصل میں اس کو بناتا ہوں ڈر ہے کہیں اس کی بیماری ہمارے بچوں کو نہ چاہیے میرے بھائی یہ سوئی ہے کہ سار اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر میں باہر جہروں کے حوالے کر دے اللہ سارا ایک دوسرے کے حکم اور احترام کو پہچاننے کی توحفی نتی فرمائے ابو رکوا گاسک کروں گا ہمیں الحمد للہ واضح ندی اماں باپ ماں باپ کے بعد ہمارے پاسے جو عام بوڑھے ہوتے ہیں ان کا بھی احترام ان کا احترام بھی کرنا بے انتہا ضروری ہے نبی علیہ رہی شراب فتح مکہ کے موقع پر جب کعبہ کا طبا کر کے پارج ہوئے مکے کو چاہکانہ نے فتح کر دیا کفار مکہ سے آزاد کرایا نبی علیہ فاسان کھانے کعبہ میں گئے ہیں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ جلدا ہو تالانہ وہاں سے گائب نظر آئے آپ لوگوں سے پوچھا اینا ابو بکری ابو بکر بھی یہاں موجود تھے وہ کہاں چلے گئے لوگوں نے کہا بکے گئی سر اس سے ہی میں نظر آئے کہاں گئے کسی کو پتا نہیں تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ چل رہا اپنے بوڑھے باپ ہفا کو اپنے کندھے پر بیٹھائے بڑے خوش نبی رہتا میں خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا نبی رہے پرستان نے جب دیکھا کہ ابو بدردی یہ اپنے بوڑھے باپ ابو کو کو لانے کے لیے تھے اور اعظ کی, کی تعلیم بھی تھی امریکہ کا کردار لڑے ہو آج ہمیں یا آباد بکرین یا آباد بترین اے ابو بکر اس بوڑھے انسان کو اپنے بوڑھے باپ کو تم یہاں لا کر کے کب اس کو زحمت دے رہے ہو اللہ کی کسم نہ انہ آنا ہے اندازی کسنگ تم نے مراسل میں کیا ہے ابو بکر اس کو وہی رہنے دیتے اللہ کا سل ان کے گھر جڑ کر کے ملنے کے لیے آیا ہوتا تم نے کیا ہے مقام تم نے کیا کیوں کیا چھوڑ دیتے گھر میں اپنے باپ کو ہم خود آئے ہوتے ہیں ملنے کے لیے لیکن وہ بھی ابو بکر صدیق ہیں نہیں میرے بوڑھے پاس زیادہ حکار تھے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کی بڑی مجبوریات ہیں آپ میرے پاس زیادہ مستحق تھے کہ یہ کر کے آتے بجائے آپ ان کے پاس جاتے کہتے ہیں ابو اللہ مدرسہ لاہور ہندوستان نے فوراً اپنے پاس بنایا اور ابو وہاں بازو میں بیٹھا رہا میں بیٹھانے کے بعد اپنا دست مبارک بیٹا بھی کبھی بیٹا بھی تھا اور پاس کی ہدایت کا اس کی بھی قسمت جاگ اٹھی نگی رہے کا سامنے بازو میں بیٹھایا اور اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا اور فرمایا یا سیخ. اجلیم اب کیا انتظار کر رہے ہو دیتا تمہارا مسلمان سوچی تمہاری مسلمان ایسا کرو کہ تمہاری مسلمان پر اب کس چیز کا انتظار ہے اب مت آ چکا ہے ارجن تم بھی کرنا بہت سرمان ہو جاؤ نبی رہ اور ڈاکٹر آپ نے ساتھ مایا کام ان بوڑھوں کو کندا نہ سمجھو بے کار نہ سمجھو وہ دنیا کی تمام چیزوں سے بےکار ہو گئے ہیں لیکن اندازانا کے یہاں ہنسا ساری برکتیں اللہ نے واقعہ ہے بڑوں اور بزرگ کی عزت کا اکنام اور احساس کتنا خیر برکت ہو ایک اور فیصلہ کیا کہ موسا جہاں ملے موسا کو قطر کر دیا جائے اور اس کا مار دی جائے موسا رہ پراسان ایک جوڑا کپڑا پہن کر کے مایوس ہو کر کے مجبور ہو کر کے داخل ہوئے تو دیکھا ایک کنواں ہے ایک پانی کے اللہ سے کنویں لو, بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں وہ بہت زیادہ مین دور نہیں گمرا صحیح ہے لیکن دیکھا کہ دو بچیاں اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں پانی کے قریب نہیں آنے دیتی دی. منسا رہے کا ساتھ پوچھا ماں خربوں کو میری بہنوں اور دونوں دو بچیوں تمہارا کام آ گیا ہے سارے لوگ اپنی بکریوں کو گھاٹ پر کنے پر پانی پینے کے دیتے ہیں لڑ کے جب لوگ چلے جاتے ہیں تو بچا سا پانی ہم پلاتی ہے ہمارا باپ پورا بنا سی خود کبھی میرا باپ بہت بوڑھا ہو گیا ہے ہمارے کوئی بھائی نہیں ہے سارے لوگ پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو بچا سا پانی ہم پیتے ہیں موسا کبھی اللہ نے کہہ سنا یہ دونوں بچیاں ہیں ان کا باپ پورا ہے اور کہہ رہی ہے آبودا سہول کبیر ہمارا باپ پورا ہو گیا آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا دونوں بچیاں پانی پلا کر کے اپنی بکریوں کو گھر لے کے چلی گئی ادھر اتارے طرح تو دل ایک درخت تھا اسی کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور ڈہر سے نیلرا اندر دے گئی خیر فکیر ادا جو بھی ہمارے اوپر ترم کر جا ہم تیری رحمتوں کے محتاط تھے گھر سر گیا ہے برادری سل گئی ہے خاندان سل گیا ہے رہا ہوں نہ کوئی سہارا ہے نہ کھانے پینے کا انتظام ہے نہ کوئی پہچان ہے نہ کوئی ٹھکانا ہے نہ کوئی درمیباس ہے اللہ سو تیرا بندہ موسا ہر قسم کی مہربانوں کا محتاج ہے تھوڑی ہی بیٹھ آڑے کو لڑکی آئی ہی ہے اس کا حترام اس کی خدمت اس کے کام آ جانے کی برکت دیکھو رکو محکال رکھو اللہ نے ساری برکتیں تمہارے پڑوں کے ساتھ رکھتی ہیں منسا کبھی اللہ بڑھ کے ہی نہیں ہے سجا ایک اور لڑکی آئی ان میں سے اور کہتی کیا ہے ان علی اکبر بغیر مزدوری کی ہے مزدوری بھی نہیں ہے حضرت آپ یہاں کیوں ہیں میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے پانی پلایا ہے ہمارے باپ اس کی آپ کو مزدوری دے دے موسا کلیم اللہ سے چل جائے بوڑھے باپ کے بعد کہا دیکھے تم کہاں سے آئے فرق ماڑے ہیں پورا واقعہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بوڑھے نے کہا خبردار چلنے والی نہیں اب تمہیں یہاں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے خدمت اور ایک بوڑھے کے احباز میں اللہ تعالیٰ نے کی مزدوری کا انتظام کر دیا جب اپنے آگے بڑھے بیٹی اور آتی ہے ایک مزاج یا آتی یا آتیباز آپ اب مزدور رکھنا چاہیں تو سب سے اچھا مزدور یہ کیوں یہ کبھی بھی ہے اور ہمارے بار بھی ہے بڑھا باپ کہتا ہے سا کہ رب نت میں جو سوچا ہوں اپنی دو بچیوں میں سے ایک ہی تمہاری شادی کر دوں اور کھانے کا میم مشکل کیا ہے میرے بھائی آج بوڑھا اپنے آپ کو بوڑھا ہونے ہی نہیں دیتا ساری بند آدھار کے بھائی ہے ساری ہے ایا yeah. اللہ اچھائی بتو بلّی اسلام اچھے بٹو دلی اسلامت دور دنیا ملک کی ایک انسان کے گھر پار سفید ہونے لگے اور بیس چار مسلمان کے پاس پکنے لگے سفید ہونے لگے سدا بنا دوں گا فراغ رس میں آپ رکھا گرماتے ہیں منشا بل اتنا بھی شعیب ایک قسط یہ ہے یہ آپ کا بڑھاپا اور یہ آپ کے بالوں کی سفید قیامت کے دن نور بنے گی نمبر دو اباس رمایا منصا و شی وطن جو مسلمان اگر اس کا ایک بار سفید ہوتا ہے اگر اپنے سفید بال کو نکال نہ دے کچھ لوگوں کی عادت آپ ایسا سما کہ جس انسان کے ایک بار سریاداہی جب پکتے ہیں سفید ہوتے ہیں تو اللہ اس ایک بال کے ذریعے کوتے بدلو بہا ہر اللہ تعالیٰ اس کے نام آماد میں ایک نیٹی دیتے ہیں نمبر اے قیامت کے بندو نمبر دو اے نمبر چار وطن جنگا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ اس کو بلند کر دیتے ہیں کتنی نعمتیں نہیں نمبر ایک کی حامد کے بندوز نمبر تو ایک نیکی لکھی گئی نمبر تو ایک گنا پاس ہوئے اور نمبر چار ایک درجہ جنت میں بلند کر دیا گیا بڑی بدبس ہوگی کہ ان چاروں چیزوں کو آدمی کہاں ڈال دے ڈالتا ہے بھائی چیلا برابر کیا یا کالا کیا ساتھ لے جا کر کس نے دیا گٹنگے چلا گیا ہم بڑا موسم ہے اس لیے میں کہتا ہوں جو ہمارے بھائی داڑھی موج سے محروم ہے وہ بہت ساری نیکیوں سے بھی محروم ہے ایک बार ایک بار پر چار نیڑ پیڈ ملنے والی تھی چار سے محروم ہے اگر سو بار ہے پکے ہوئے سو تو اس نٹام تکلیف فرمائی اے دوسرے کے مقام پر منزلے کو پہچانے کی کوشش نہیں فرمائی ایک آپ کے گرو کی اور اپنے حاضری کی احترام کرنے کی کوشش ہے اللہ, اللہ مل مسلمین اللہ بس بات